نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اِنَّ الشَّيَاطِينَ كَانُوا شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين اللهم إنا نسألك العفا والعفية والمعافاة الدائمة في الدين, في الدين والدنيا والآخرة اللهم اشغل جارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك واشغل لا تول حياتنا في ليلنا ونهارنا والحقنا بالذين تقدموا من الصالحين وارزقنا ما رزقتهم كلنا كما كنت لهم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا ربنا عذاب النار اللهم انزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد حبيبك صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبث قلوبنا على دينك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبغار سهل اللهم ربنا يسهل لنا أمورنا كلها رب يسر ولا تعسر وتمن بالخير ربك نستعين بحرمة السيد المرسلين صلى الله عليه وسلم آمين ثم آمين بجاه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم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 يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين يا خاتم النبيين يا نبي الله يا حبيب الله يا نور الله يا صور الله الحمد لله اللہ رب العالمین کے کرم ہے اور اسی کا فضل ہے کہ اس نے آج پھر ایک مرتبہ ہمیں اس مبارک محفل میں جمع ہونے کی سعادت عطا فرمائی کہ جس محفل کا عنوان ہے محفل برائے غیبی امداد اور آج کا جو عنوان ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کے بغیر زندگی فضول ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کے بغیر زندگی فضول ہے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اس عنوان کو صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس عنوان کے ذریعے ہمیں اپنی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے ایک حقیقت ہے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں اس دنیا سے جانا ہے ہم ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے اور یہ زندگی ہمیں ایک دفعہ ملی ہے اس شخص کی زندگی بیکار ہے فضول ہے کہ جس زندگی میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق نہ ہو محبت نہ ہو وفاداری نہ ہو زندگی کا حاصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت ہے آپ کی ذات ایک پوشیدہ خزانہ تھی جسے اللہ تعالی نے رحمت بنا کر دنیا میں ظاہر فرمایا اما اور صلی کا اللہ رحمت اللہ عالمین اے محبوب ہم نے آپ کو صرف سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا رب العالمین تک بندوں کی رسائی کا ذریعہ اور وسیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے گندگی میں ڈوبا ہوا گمراہیوں میں غرق انسان اپنے رب تک کیسے پہنچ سکتا ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کی حضور صلی اللہ علیہ ع وسلم کی نظر کرم کے صدقے میں اپنے رب تک پہنچ گیا اس نے دنیا میں آنے کا مقصد پا لیا اس نے اپنی زندگی کو انمول بنا لیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کے بغیر کوئی رب تک نہیں پہنچ سکتا زندگی کا یہی مقصد ہے اور اگر مقصد حاصل نہ ہو تو زندگی بیکار کار اور فضول ہے صحابہ کرام علی مردوان اور اہل بیت اطہار کے واقعات عشق و محبت کی اور وفاداری کی داستانوں سے بھرے ہوئے ہیں پھر جن لوگوں نے صحابہ اور اہل بیتی اتحار سے فیض لیا آج تک چودہ سو سال تک وہ خوش نصیب رسول اللہ سے وفاداری کرتے رہے ان چودہ سو سال میں اگر کسی کا نام زندہ ہے تو اسی کا زندہ ہے کہ جس نے رسول اللہ سے وفاداری کی اعلی حضرت امام اہل سنت کے وشال کو تقریباً نوے سال گزر گئے اعلی حضرت امام اہل سنت کے وشال کو نوے سال گزر گئے آپ مجھے بتائیے آج اس دور میں اگر کسی کا انتقال ہوا ہو تو لوگ ایک دو سال کے بعد اس کا تذکرہ کم کر دیتے ہیں جس کے انتقال کو نبے سال گزر گئے ہوں اگر وہ ہمارے وہ ہمارے پر ہوں یا پر کے والد ہوں میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ بتائیے کہ آپ ایک مہینے میں کتنی دفعہ اپنے پر کا ذکر کرتے ہیں لیکن اعلی حضرت امام اہل سنت آپ کے پاس اخبارات کا ذریعہ نہیں تھا کوئی میڈیا کا ذریعہ نہیں تھا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اس چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر قلم کو آپ نے تلوار بنایا اور قلم کے ذریعے حضرت علی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں نا کہ تلوار اور نیزوں کے وار سے زیادہ بسا اوقات زبان کے وار ہوتے ہیں تو اعلی حضرت نے اپنے قلم کی نوک کو تیز کیا اور بدعقیدہ لوگوں کے جگر کو اور دلوں کو پارا پارا کر دیا ایک بند کمرے میں چٹائی پر بیٹھ کر صرف آپ نے وہاں رسول اللہ سے وفاداری کا ثبوت دیا تو نوے سال گزر گئے ہر دن آلہ حضرت کے تذکرے میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا زندگی اصل زندگی یہی ہے جو ہمارے بزرگوں نے گزاری ان نسا یا کم بے شک تمہاری کوششیں ضرور مختلف ہیں کوئی جنت میں جانے کی کوشش کرتا ہے کوئی جہنم میں جانے والے کام کرتا ہے زندگی اسی کی زندگی ہے جس نے محبوبِ کبریا سے پیار کیا محبت کی اور وفا کی بدر کا کا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابیوں چالیس افراد سے مقابلہ کرنے کے لیے تم نکلے تھے اب وہ چالیس افراد کا کافلا تو چلا گیا وہ تو ہمارے ہاتھ نہ آیا سامنے سے ایک ہزار کا لشکر آ رہا ہے تم بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے مہاجرین صحابہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے قدموں پر ہماری جان نچھاور ہیں ہم آپ سے وفا کریں گے بے وفائی نہ کریں گے انصار خاموش ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی طرف دیکھا قبیل اوس کے سردار حضرت صاحب بن معاذ کھڑے ہوتے ہیں یا رسول اللہ ہم خاموش اس لیے ہیں مہاجرین ہمارے بزرگ ہیں ہم نے انتظار کیا کہ وہ کلام کر لیں تو پھر ہم عرض کریں یا رسول اللہ ہم موسا علیہ سلاۃ وسلام کے ساتھیوں میں سے نہیں ہیں کہ جب جنگ کا موقع آیا جہاد کا موقع آیا تو انہوں نے کہا سورت المائدہ آیت نمبر چوبیس چھٹا پارا رکو نمبر آٹھ فضحب انت ربو کا فقوط لا ایموسا آپ جائیے اور آپ کا رب جائے دونوں مل کر جہاد کرو انا ہا ہونا خواہ ہم تو یہیں بیٹھے ہیں یا رسول اللہ ہم ان میں سے نہیں ہیں یا رسول اللہ آپ جہاد کیجئے ہم آپ کے دائیں طرف بھی جانو کہ نظرانے پیش کریں گے بائیں طرف بھی آگے بھی پیچھے بھی چاروں طرف لو اگر رتا من رتا یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ سمندر میں چھلانگ لگا دو خود تخود نہ ہو یا رسول اللہ ہم سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے ما تخلف منا رجل واحد اور ہم سب وفادار ہیں کوئی ایک بھی پیچھے رہنے والا نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر مسکرائے خوش ہوئے حضرت بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ آپ کی وفاداری دیکھیں اسلام لانے سے پہلے آپ اتنا قیمتی سوٹ پہنتے تھے کہ وہ سوٹ دو سو درہم کا ہوتا تقریباً سات یا آٹھ تولے سونے کے برابر وہ ایک سوٹ ہوتا تھا جب اسلام لائے کافروں نے سب کچھ چھین لیا ایک چادر اوڑھ کر اپنے ستر کو چھپا کر آپ نے ہجرت کی آپ غزل بدر میں شریک ہوئے رس و عہد کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کا جھنڈا ان کے ہاتھ دیا اب آپ سوچیں کہ اس زمانے کا انداز یہ تھا کہ جس کے پاس مسلمانوں کا جھنڈا ہوتا تھا سب سے پہلا حملہ اس پر ہوتا تھا حضرت بن عمیر جانتے تھے کہ سب سے خطرناک حملہ مجھ پر ہوگا اور کافروں کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ جھنڈا گرا دیں لیکن حضرت مصب بن عمیر نے حضور سے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ جھنڈا ہاتھ میں دے دیا اتنا مشکل محاذ مجھے دیا ہے لیکن میری حالت تو دیکھیں ناک سے لے کر گھٹنے گٹھنے نیچے تک کا حصہ صرف یہ سطر کو میں چھپا رہا ہوں باقی پورا جسم میرا ننگا ہے نام سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ جو ستر ہے آپ نے وہ ایک چادر سے چھپایا ہے سینے پر بھی لباس نہیں کمر پر بھی لباس نہیں آپ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ایک لوہے کی جیکٹ تو دے دیں کم از کم ایک لوہے کی ٹوپی تو میرے سر پر پہنا دیں اتنا بڑا محاذ مجھے دیا ہے آپ بڑی خوشی کے ساتھ میدان جہاد میں جا رہے ہیں رسول اللہ دیکھ کر رونے لگے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں آپ نے فرمایا بن عمیر مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے اسلام لانے سے پہلے تو دو سو درم کا ایک سوٹ پہنا کرتا تھا تو میدان جہاد میں جا رہا ہے اور صرف ستر کو تو نے چھپایا ہے اور کچھ بھی نہیں تیرے پاس رو پڑے کہنے لگے یا رسول اللہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں میں آپ کے رسول نبی ہونے پر راضی ہوں اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں یا رسول اللہ میں راضی ہوں دعا کریں اللہ تعالی میری اس قربانی کو قبول فرما لے نے حملہ کیا ایک ہاتھ آپ کا شہید ہو گیا جھنڈا دوسرے ہاتھ میں لے لیا دوسرا ہاتھ شہید ہو گیا تو آپ نے دونوں کٹے ہوئے بازو سے دونوں کٹے ہوئے بازو سے پکڑ کر جھنڈا سینے سے لگایا یہاں تک کہ خود شہید ہو گئے لیکن جھنڈا گرنے نہیں دیا اور جب آپ شہید ہوئے تو جھنڈا نیچے آنے لگا تو حضرت علی نے اس جھنڈے کو اٹھا لیا سید الشودا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اب بتائیے سید الشودا کی بارگاہ میں کس چیز کی کمی ہے رسول اللہ اللہ کے محبوب ہیں اور آپ رسول اللہ کے محبوب ہیں لیکن قربانی پیش کر رہے ہیں ہمیں وفاداری سکھا رہے ہیں کہ دونوں ہاتھوں میں تلواریں لے کر دشمنوں پر حملہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے حضرت بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن جہش غذا عہد جس دن غزب عہد ہوا اس سے ایک رات پہلے دونوں بیٹھے انہوں نے کہا آج رات دعا میں گزارنی چاہیے بن نبی وقاص نے کہا میں دعا کروں تو آپ آمین کہنا عبداللہ بن جہاز نے کہا جب میں دعا کروں تو آپ آمین کہنا سب سے پہلے حضرت سعد بن نبی وقاص نے دعا شروع کی عرض کیے مالک و مولا کل جب جنگ شروع ہو تو میرا مقابلہ سب سے بڑے طاقتور کے ساتھ ہو دشمنوں کا بہت طاقتور شخص ہو کوئی بزدل میرے مقابلے میں نہ آئے بہادر آئے پھر میں اسے سخت مقابلہ کروں اور پھر میں اسے قتل کر دوں یا اللہ تو میری دعا قبول فرما حضرت عبداللہ بن جہش نے آمین کہی پھر حضرت عبداللہ بن جہش کی باری آئی آپ نے دعا کی اے اللہ کل جب جنگ شروع ہو تو میرے مقابلے میں بہت طاقتور شخص آئے اور بڑی زوردار جنگ ہو آخر کار وہ مجھ پر غالب آ اللہ اکبر دعا کا انداز دیکھیں عقل حیران ہے کہ یہ کیسی دعا ہے کہتے ہیں اے اللہ وہ مجھ پر غالب آ جائے اور وہ مجھے شہید کر دے پھر میری ناک کاٹ دے پھر میرا کان کاٹ دے اور پھر کل بروز قیامت جب میں اٹھوں تو میرا ناک کٹا ہوا ہو میرا کان میری ناک کٹی ہوئی ہو اور میرا کان کٹا ہوا ہو اسی حالت میں مجھے اٹھانا کل بروز قیامت اور پھر تم اس سے پوچھے یا عبدی فیما جو دیا و کا اے میرے بندے کیا بات ہے تیری ناک کیوں کٹی ہوئی ہے اور تیرا کان کیوں کٹا ہوا ہے تو کل بروز قیامت مجھ سے یہ پوچھنا تو میں کہوں گا فی کا وہ فی رسول کا اے اللہ یہ ناک اور یہ کان تیری محبت میں کٹی ہے تیرے رسول کی محبت میں کٹی ہو حرت سعد ابھی وقاص کہتے ہیں کہ عبداللہ بن جہش کی دعا سن کر مجھے اندازہ ہوا کہ میری دعا سے بہتر ان کی دعا ہے اور جب جنگ شروع ہوئی تو میرے ساتھ وہی ہوا جو میں نے دعا کی تھی اور عبداللہ بن جہش حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہی ہوا جو انہوں نے دعا کی تھی اور پھر رسول اللہ نے کتنا کرم کیا اس سید ال وہ جب قبر انور میں رکھا گیا تو رسول اللہ نے سید الشودا کے ساتھ حضرت عبداللہ بن جہش کو بھی رکھا اور یہ یاد رکھیے گا کہ حضرت عبداللہ بن جہش اور سید الشودا کی قبر ایک ہی ہے یہ سعادت حضرت عبداللہ بن جہش کو ملے اور رشتے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو حضرت عبداللہ بن جہش کے مامو ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن جہش کی والدہ حضرت صفیہ حضرت سید الشدا کی بہن ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپی ہیں ابو سعد خیسمہ رضی اللہ تعالی نے رضو بدر میں جانا چاہتے تھے تو بیٹے نے کہا نہیں ابا میں جاؤں گا دونوں کی تکرار ہو گئی اب گھر میں ایک کا رہنا ضروری تھا تو قرآن اندازی کی گئی یہ دنیا کی کیسی عجیب قرآن اندازی تھی کہ جان کر نظرانہ پیش کرنے کے لیے قرآن اندازی ہو رہی تھی باپ کہہ رہا تھا میں جاؤں گا بیٹا کہہ رہا تھا میں جاؤں گا قرآن نکلا بیٹے کے نام وہ غذبے بدر میں گئے اور شہید ہو گئے اب غذبے عہد کا موقع آیا آپ نے خواب دیکھا حضور کی بارگاہ میں آ گئے کیا رسول اللہ کل رات کو میں نے اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا بہت عمدہ حالت میں ہے جنت کے باغات میں چل رہا ہے جنت کی نہروں میں سیر کر رہا ہے اور میرا بیٹا مجھ سے کہہ رہا ہے الحق بنا تو رافکل الجنہ ابا جان جلدی آ جائیے اور ہمارے ساتھ جنت میں ہمارے ساتھی بن جائیے وقد وجت ماں وادنی ربی حقہ جو میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا وہ میں نے سچ پایا یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ صبح جنگ ہو تو اللہ مجھے شہادت عطا فرمائے حضرت عمر بن جمو آپ کے پاؤں میں تکلیف تھی آپ لنگڑاتے ہوئے چلتے تھے آپ کے چار بچے چار بیٹے جہاد پر جا رہے تھے حصب عہد کے موقع پر چاروں بیٹوں نے کہا ابا جان آپ کے پاؤں میں تکلیف ہے آپ معذور ہیں آپ پر جہاد فرض نہیں لہذا آپ نہ جائیں تو آپ نے کہا بیٹا تمہیں اکیلے جنت میں جانا ہے مجھے نہیں لے جاؤ گے تو بیٹوں نے کہا ٹھیک ہے آپ رسول اللہ سے اجازت لے لیں حضرت عمر بن جمع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارا واقع عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بیٹے صحیح کہتے ہیں کہ تم پر جہاد فرض نہیں اور اگر تم اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ تو تم پر کوئی معاوضہ نہیں ہے انہوں نے عرض کیا رسول اللہ یہ بات تو درست ہے لیکن میری تمنا یہ ہے کہ میں اسی لنگڑے پاؤں کے ساتھ جنت میں جاؤں اور اسی حالت میں جنت کی سیر کروں آپ نے ان کا جذبہ دیکھا تو انہیں اجازت دے دی اب یہ میدانیں جہاد کی طرف جانے لگے معلوم ہے انہوں نے کیا دعا کی آج تو انسان ریلی میں نکلتا ہے تو دعا کر کے نکلتا ہے کہ خیر و آفیت سے واپس آ جاؤں حالات خراب نہ ہو جائیں سوچ سوچ کا فرق ہے ایسے بھی لوگ ہیں ایک شخص مجھے کھار در میں ملا بظاہر اس کے چہرے پر داڑھی نہ گی تھی سر پر ٹوپی نہ گی تھی مگر جس پر اللہ کا کرم ہو جائے اس نے مجھے کہا کہ میری ایک تمنا ہے آپ میرے لیے دعا کیجیے گا میں نے پوچھا کیا دعا کروں کئی ناموں سے رسالت کی جو ریلیاں نکل لگی ہیں دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں شہادت ادا فرمائے کیونکہ میرے اعمال تو ایسے نہیں ہیں مگر مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ناموں سے رسالت کے لیے نکلا اور میں شہید ہو گیا تو مجھے جنت ضرور ملے گی پنجاب کے ایک علاقے میں ریلی نکلی تو ایک بزنس مین انتہائی جذبات میں نعرے لگا کے رو رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب جو کافروں نے کی ہیں ان غستاخیوں کے بارے میں جب اس نے تقریر میں سنا تو اس کے جذبات ابھر آئے اور زور زور سے یہودیوں عیسائیوں کے خلاف اور غستاخوں کے خلاف نعرے لگا رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے زمین پر گرا اور اس کی روح پرواز کر گئی آج استاد محترم حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی دامود برکات ملالیہ نے بیان کیا کہ لاہور میں ایک شخص وہ سوزو کی لے کر جا رہا تھا اور کی وہ کرائے پر چلاتا ہے وہ سوزو کے کرایے پر چلاتا تھا اس نے ریلی دیکھی تو سوزوکی روک کر پوچھا کہ یہ کس کی ریلی ہے کیا معاملہ ہے تو لوگوں نے کہا کہ وہ آپ کو معلوم ہے نا امریکہ میں غستاخوں نے غستاخی کی ہے حضور کی محبت میں اور ناموں سے رسالت کی ریلی ہے وہ اس وقت اپنی ڈیوٹی پر تھا اپنی سوزوکی لے کر اپنے روزگار کی تلاش میں تھا اس نے اپنے سزو کی سائٹ میں رکھی اور ریلی میں شامل ہو گیا ان نسا یکم لشکتا قرآن فرماتا بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں کوئی تو حضور کی وفاداری کا ثبوت دے رہا ہے اور کوئی امریکہ سے غلامی کا ثبوت دے رہا ہے ہماری انتظامیہ پولیس رینجرز، فوج اس میں عشق و محبت رکھنے والے بھی ہیں اور کچھ وہ ہیں جو اپنی نوکری بچانے کے لیے امریکہ کی غلامی اور امریکہ کے پٹھو ہونے کا ثبوت دیتے ہیں فائرنگ شروع کر دی پولیس والوں نے اب کسی مجمع کو منتشر کرنے کے لیے ہائی فائرنگ کی جاتی ہے لیکن چونکہ امریکہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے کہ حضور کی ناموز کے لیے جو نکلے ان غلاموں پر گٹر کا پانی چھوڑ دیا جائے انہیں شہید کر دیا جائے تو دشمن خوش ہو جائے گا اس شخص کو گولی لگی جو سزوکی لے کر نکلا تھا اور ریلی کا سن کر ریلی میں شامل ہوا گولی لگی اور ناموں سے رسالت کے تحفظ میں یہ شہید ہو گیا نسا یکم لکتا بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں کوئی جنت کی طرف جا رہا ہے اور کوئی جہنم کی طرف تو آپ جب حضرت عمر بن جموح اپنے گھر سے نکلے جہاد کی طرف تو آپ نے ایک دعا کی اللہ تردنی اللہ اہلی اے اللہ مجھے اب گھر واپس نہ لوٹانا اے اللہ مجھے اب خائف خاصر ناکام بنا کر گھر نہ لوٹانا اب میں گھر لوٹوں تو میری شہادت کے بعد میری لاش تو لوٹے مگر زندہ واپس نہ پلٹانا یہ دعا کر کے آپ گئے اور جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے اللہ یجتبی یہ جتبی لہی میں اشا و یا میں یونیب اللہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اللہ اپنی طرف ہدایت دیتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے ابو عامر فاسق مسلمانوں کا پہلے نمبر کا دشمن تھا لیکن ابو عامر فاسق کے بیٹے حضرت ہنسلا رسول اللہ کے وفادار ابو عامر فاسق یہ وہ شخص ہے جس کے کہنے پر منافقین نے مسجد درار بنائی یہ ابو عامر فاسق وہ شخص ہے کہ جس نے غذبۂ احد کے موقع پر جگہ جگہ ایسے گڑے بنائے تھے کہ مسلمان بے خیالی میں اس میں گر جائیں اور ایک گڑا اس نے ایسا بنایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم کو بھی اس سے تکلیف پہنچے لیکن اللہ جس پر کرم کر دے یوقری جو من میں وہ مردے سے زندہ کو نکالتا ہے تو ابو عامر فاسق یہ غستاخ رسول اور حضرت حنزلہ عاشق رسول صحابی حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی کی شادی ہوئی اور آپ پہلی رات گزار رہے تھے کہ آپ نے جب سدائیں سنی غزوہ احد کی اتنے خوش ہوئے اتنے خوش ہوئے کہ چلو اب شہید ہونے کا موقع ہاتھ آیا اتنے خوش ہوئے کہ خوشی کے مارے یہ بھول گئے کہ مجھ پر غسل فرض ہے یہاں تک کہ جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے صحابہ نے صاحبہ کیا رسول اللہ حضرت حنزلہ نہ شہیدوں میں نظر آتے ہیں نہ زخمیوں میں نہ دوسرے مجاہدین میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ اٹھائی آپ نے فرمایا زمین و آسمان کے درمیان بارش کے تازہ پانی سے فرشتے چاندی کے تھالوں میں حضرت حنزلہ کے متعلق فرمایا کہ ان کو غسل دے رکھے پھر حضرت حنزلہ شہید ہو چکے تھے جو آپ نے پہلی رات گزاری تھی آپ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی اور اس بیٹے کا نام عبداللہ رکھا گیا بن ہنسلا اور آپ نے یزیدیوں کے خلاف جہاد کا علم بلند کیا حضرت حسین اور حضرت ثابت دونوں بڑھاپے کی منزل تک پہنچ چکے تھے کہا کہ ہماری زندگی کتنی باقی ہے ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے کیوں نہ حضور پر یہ جان فدا ہو جائے کیوں نہ ہم اپنی جانے حضور کے قدموں پہ نثار کریں دونوں آئے اور اچانک سے میدان جہاد میں پہنچے اور کافروں پر حملہ کر دیا کافر یہ اچانک کا حملہ وہ برداشت نہ کر سکے اور کئی کافر مارے گئے اور پھر حضرت حسین اور حضرت ثابت جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے حضرت اسیرم اسیرم امر بن ثابت یہ پہلے کافر تھے مدینہ شریف آئے پوچھا کیا بات ہے کوئی نظر نہیں آ رہا لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ جہاد کے لیے گئے ہیں کرم جس پر ہو جائے آپ تھے کافر لیکن جب یہ سنا کہ رسول اللہ اور مسلمان جہاد کے لیے گئے ہیں کلمہ پڑھا اور جہاد میں شامل ہو گئے اور جہاد کرتے کرتے شہید ہو گئے اب چند لوگوں کو پتا تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو مسلمانوں نے جب مسلمانوں کے درمیان ان کی میت دیکھی تو کہا یہ تو اسیرم رم ہے یہ تو کافر تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الجنہ یہ مسلمان ہو گیا تھا اور یہ اب جنتیوں میں سے ایک موقع پر حضرت ابو ہو رضی اللہ تعالی نے پوچھا کیا تم ایسے جنتی کو جانتے ہو لوگوں سے پوچھا کہ جس نے ایک نماز نہ پڑھی ایک روزہ نہ رکھا کبھی زکات نہ دی اس کے بغیر وہ جنت میں چلا گیا لوگوں نے کہا ایسا کون سا جنتی ہے تو آپ نے کہا وہ کہ وہ اسلام لائے اور جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے جب آقد جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کافروں نے حملہ کیا تو اس وقت پندرہ صاحب کرام رسبۂ عہد کے موقع پر پندرہ صاحبہ کرام وہ ہیں کہ جو اس وقت قریب میں موجود تھے انہوں نے جب دیکھا کہ رسول اللہ کی طرف کافر بڑھ رہے ہیں تو وہ پندرہ صحابہ کرام نے حضور کے ارد گرد ہلکا بنایا آئیے ان خوش نصیب صحابہ کرام کے نام سماعت کریں آٹھ مہاجر صحابہ تھے حضرت ابو بکر عمر علی طلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوف سعد بن ابی وقاص ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم اجمعین سات انصار تھے حضرت حباب بن منظر ابو دجانہ عاصم بن ثابت حارث بن السمہ سہل بن حنیف سعد بن معذ محمد بن مسلم ابھی پندرہ صحابہ کرام حضور کے ارد گرد کھڑے ہو گئے اور آپ کو معلوم ہے اس وقت وہ ایک ترانہ پڑھ رہے تھے شاید یہ ترانہ آپ نے اس سے پہلے نہ سنا ہو اس وقت یہ پندرہ صحابہ کرام بلند آواز سے ایک ترانہ پڑھ رہے تھے جو حدیث کی کتابوں میں ہے وجہی دون وجہی دون کا یا رسول اللہ ہمارے چہرے آپ کے چہرے پر قربان و نفسی دو نہ یا رسول اللہ میری جان آپ کی جان پر قربان و نحری دو نحرک یا رسول اللہ میری گردن آپ کی گردن پر قربان علیک کا سلام یا رسول اللہ آپ سلامت رہیں غیر مبدعین آپ ہمیشہ ہم میں با خیریت رہیں یہ نعرے لگا رہے تھے اس میں حضرت ابو دجانہ کے بارے میں بھی آتا ہے اور حضرت ابو طلحہ کے بارے میں بھی ہے کہ آپ ڈھال بن کر بیٹھے تھے حضور کی طرف منہ کر کے پیٹھ کافروں کی طرف تھی اور کافروں نے آپ کی پیٹ پر تیر مار مار کر پیٹ چھلنی کر دی لیکن ہلے نہیں ہیں اتبا نے اتبا جو کافر ہے اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا اور آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے حاطب رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا حضور سے پوچھا رسول اللہ آپ کے دندان مبارک پر کس نے حملہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطبا کی طرف اشارہ کیا جو بھاگ رہا تھا تو حضرت حاطف اس کے پیچھے بھاگے اس وقت تک بھاگتے رہے جب تک کہ آپ نے اس کو پا نہ لیا اور اس کا سر تن سے جدا کیا اور حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تو حضور نے دعا دی رضی اللہ عن اللہ تج سے راضی ہو جائے رضی اللہ عن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غزب کہ احد کا پورا دن ذالک یوم کل تلح سارا دن حضرت طلحہ کا دن تھا آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایک منظر یہ دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم نے جو لوہے کی ٹوپی پہنی ہے اس لوہے کی ٹوپی کی کڑیاں آپ کے رخسار مبارک کے اندر چلی گئی ہے تو میں اسے نکالنے لگا تو ابو عبیدہ بن جراہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے اے ابو بکر صدیق تم نے تو بہت سعادتیں پائی ہیں یہ سعادت مجھے دے دو تو میں ان کے لیے پیچھے ہٹ گیا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراہ نے ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کی دیکھا اس سے حضور کو تکلیف ہوگی آپ نے اپنے دانتوں سے نکالا اس کوشش میں آپ کے دونوں دانت آگے کے شہید ہو گئے ہم بتائیے کسی کے آگے کے دو دانت گر جائیں تو جب وہ ہستا ہے تو اس کی شکل اچھی نہیں لگتی لیکن یہ دو دانت کس کی ناموز کی حفاظت میں گرے تھے کس کی محبت میں گرے تھے رسول اللہ کی محبت میں تو صحابہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہم نے واحد شخص دیکھا ابو عبیدہ بن جرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب یہ ہنستے تھے تو یہ ٹوٹے ہوئے دو دانتوں کی جو جگہ تھی جو خالی تھی وہ جگہ سے بہت خوبصورت لگتے تھے اور اتنے خوبصورت لگتے تھے کہ حضور کے وشال کے بعد جب ہم غمگین ہو جاتے تو صحابہ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کے گھر میں آ جاتے اور کہتے اے ابو عبیدہ بن جرا ذرا مسکرائیے تو سہی جب وہ مسکراتے اور وہ دانتوں کی جگہ نظر آتی کہ جہاں سے جو دانت حضور کی محبت میں گرے تھے صحابہ کہتے ہیں یہ دیکھ کر ہمارے سارے غم دور ہو جاتے حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت طلحہ کو آپ نے پورے جسم پر حضور کی خاطر تیر کھائے ستر سے زائد زخم تھے اور سر پر اتنے تیر لگے تھے کہ جگہ جگہ سے سر پھٹا ہوا تھا خون بہ رہا تھا میں نے دیکھا کہ حضرت طلحہ بے ہوش ہو گئے حضرت ابوبک صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پانی ڈالا تو یہ ہوش میں آئے بتائیے ستر سے زیادہ زخم لگے ہیں سر بری طرح پھٹا ہوا ہے خون بہ رہا ہے ہوش میں آتے ہی حضرت طلحہ نے پہلا یہ سوال کیا مجھ سے ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کس حال میں ہے میں نے کہا الحمد وہ خیریت سے ہیں کہ الحمد کل مصیبت ان بادہ جلل رسول اللہ جب خیریت سے ہیں تو کوئی مشکل مشکل ہی نہیں ہے کوئی تکلیف تکلیف ہی نہیں ہے حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالی آپ نے یہ دیکھا کہ جب یہ لوہے کی ٹوپی کی کڑیاں رخسار مبارک سے نکالی گئیں خون کا فوارا اڑا تو آپ نے فوراً اپنا منہ حضور کے چہرے مبارک پر رکھ دیا اور وہ خون پینے لگے آپ نے فرمایا مالک یہ کیا کر رہے ہو پھر خود ہی فرمایا مم مسمین دم لم تو سب جس کے خون میں میرا خون مل جائے اسے جہنم کی آگ نہیں چھو سکتے حضرت ابو دوجانہ پیٹ پر اپیر کھاتے رہے اور اس قدر آپ نے حضور کی خاطر آپ نے زخم برداشت کیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآلہ وسلم نے دعا کی اللہ مردی ان ابھی خرشا کما انادن اے اللہ جیسے میں ابو دجانا سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا حضرت عبد عبدالرحمان بن عوف حضور کے دفاع میں اپنے سامنے کے دانت آپ نے شہید کروائے اور بیس سے زیادہ زخم آپ کو لگے آپ کی ٹانگ ایسی زخمی ہو گئی کہ کروڑ پتی صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن میں لیکن ساری زندگی آپ آپ ہوئے چلے کیونکہ حضور کی محبت میں آپ نے اپنی ٹانگ کو زخمی کیا تھا حضرت سعد رضی اللہ تعالی آپ نے اس موقع پر ہزار تیر پھینکے جو حضور کی طرف آتا تو آپ اسے تیر سے نشانہ لیتے اور حضرت سعد ہر تیر پر ایک دعا کرتے سہم کا فرمی بھی ہی وقت اے اللہ یہ تیرا تیر ہے تو ایسا کرم کر دے کہ یہ دشمن کو صحیح نشانے پہ لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا سن کر کہتے اللہ مستبلی سعد اے اللہ سعد کی دعا قبول کر اللہ اے اللہ سعد کا تیر نشانے پر لگے ایہن سعاد. آپ کہتے احساس تو نے کیا خوب تیر چلایا فدا کا ابھی و امی احساد میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں حضرت علی کہتے ہیں یہ واحد صحابی ہیں جن کو رسول اللہ نے یہ شرف عطا کیا ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک خاتون ہے یہ زخمیوں کو پانی پلا رکھی تھیں دیکھا کہ رسول اللہ پر کافروں نے حملہ کر دیا آپ نے چاروں طرف سے حضور کا دفاع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں دائیں طرف دیکھتا تو امیا مارا مجھے نظر آتی ہیں. بائیں طرف دیکھتا تو وہ نظر آتی ہیں. آگے دیکھتا تو وہ آگے ہوتی ہیں. چاروں طرف سے آپ نے کافروں پر حملہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے امیاں مارا اللہ تجھے برکت دے میرے گھر میں برکت دے عرض ارض یا رسول اللہ برکتیں تو آپ کی دعا سے ملتی رہیں آج آپ سے گزارش ہے ادو اللہ تعالی ان ادال آپ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے میرے گھر والوں کو میرے بچوں کو میرے زوج کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں آپ کا ساتھی بنائے تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اے اللہ ان سب کو جنت میں میرا ساتھی بنا دے حضرت ام امارا کہتی ہیں ابالی ما بنی من امر دنیا یا رسول اللہ آپ نے یہ دعا دے دی اب دنیا میں کوئی بھی تکلیف پہنچے اب مجھے کسی تکلیف کی پرواہ نہیں ہے پتروں پیارے بھائیوں آپ نے دیکھا کہ جس نے رسول اللہ سے وفاداری کی رسول اللہ نے اسے نوازا جس نے رسول اللہ سے وفاداری کی دنیا بھی سنور گئی قبر بھی سنور گئی آخرت بھی سنور گئی حضرت سعد بن معذ رسول اللہ کی وفاداری میں جب جان دے چکے قبر کی کھدائی کی جا رہی تھی صحابہ کہتے ہیں جیسے جیسے قبر کھودتے جاتے تھے مشک کی خوشبو بڑھتی جاتی تھی کسی <سلام> نے مٹی اٹھا لی وہ کہتے ہیں جب میں گھر پہ لے کر پہنچا اور دیکھا تو وہ مٹی نہیں تھی وہ مشک بن چکی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس نے وفاداری کی اس کی زندگی سنور گئی ان لشکتا بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں کوئی حضور کی ناموس کے تحفظ کے لیے وہ تگودو کرتا ہے تو کوئی امریکہ یہودیوں عیسائیوں حکمرانوں ایجنسیوں کو خوش کرنے کے لیے کسی کی تگود یہی ہے دن رات ایک فکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت میں میری جان کیسے فدا ہو اور کوئی وہ ہے جو دن رات گناہوں کے چکر میں ہے بری خیالات میں ہے ایکسپریس اخبار میں ایک کالم نگار ہے جس کا کالم لاکھوں لوگ پڑھتے ہیں اس نے ایک بات لکھی کہ میں پیرس گیا پیرس میں ایک اسلامک سینٹر ہے جب مسلمانوں کی حکومتیں تھیں اور یورپ میں بھی مسلمان تھے تو قدیم کتابیں تھیں وہ کتابیں جمع ہیں اور وہاں دنیا بھر سے لوگ ریسرچ کے لیے آتے ہیں تو اس نے کہا میں چائے پی رہا تھا کہ میرے پاس ایک شخص آیا اس نے مجھے سلام کیا اور عربی میں اس نے کلام شروع کیا تو میں نے کہا کہ سوری مجھے عربی نہیں آتی تو کہنے لگا کہ کیا تم مسلمان نہیں ہو میں نے کہا کہ جی مسلمان تو ہوں تو وہ تنزیہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ تمہیں کفروں کی زبان انگریزی تو آتی ہے لیکن اپنے نبی کی زبان عربی نہیں آتی اس کہا میں یہودی ہوں لیکن مجھے عربی آتی ہے تو مسلمان ہو مسلمان ہو کر تمہیں عربی نہیں آتی تو اس نے کہا میں شرمندہ ہو گیا اور میں نے شرم کے مارے کہا کہ ہاں افسوس کی بات تو ہے لیکن کیا کریں ہمارے ملک میں جب بچے اسکول جاتے ہیں تو سارا زور انگریزی سکھانے پر ہوتا ہے اور عربی کی طرف ہمارے ملک والوں کی توجہ نہیں اس سے میں نے پوچھا کہ آپ تو یہودی ہیں تو پھر آپ اسلامک سینٹر میں کیا کر رہے ہیں تو اس نے کہا کہ میں اسلام کے موضوع پر آج کل پی ایچ ڈی کر رہا ہوں اس کالم نگار نے پوچھا کہ آپ کس موضوع پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں تو اس نے کہا میرا موضوع ہے مسلمانوں کی شدت پسندی لیکن یہ موضوع سن کر مجھے ہسی آئی میں کہہ کا مار کے ہنسنے لگا اور میں نے کہا کہ یہ موضوع تمہیں ملا ریسرچ کرنے کے لیے اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری ریسرچ کہاں تک پہنچی تو اس نے کہا کہ میرا مقالہ مکمل ہو گیا میری ریسرچ مکمل ہو گئی میں نے قرآن ادیس طیبہ اور صحابہ اور مسلمانوں کے جو لیڈر ہیں ہیرو ہیں سب کے واقعات پڑھ لیے اور کئی مہینوں سے میں دن رات پڑھ رہا ہوں اور اب میری ریسرچ مکمل ہو گئی اس کالم نگار نے کہا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے اس ریسرچ کے کی اندر کیا نتیجہ نکالا تو کہنے لگا میں نے نتیجہ یہ نکالا کہ مسلمان سب سے زیادہ اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں اور چودہ سو سال گزر گئے اب تک مسلمانوں کو ختم کیوں نہیں کیا جا سکا اور اسلام کو مٹایا کیوں نہیں جا سکا اس لیے کہ مسلمانوں کے دلوں میں اپنے نبی کی محبت ہے اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر مسلمانوں کو ختم کرنا ہے انہیں اپنا غلام بنانا ہے اگر مسلمانوں پر حکومت کرنی ہے مسلمانوں کو مٹا دینا ہے تو ان کے دل سے ان کے نبی کی محبت نکال دو اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو مسلمان ختم ہو جائیں گے وہ کھوتلا ہے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ صحابہ کے دور سے لے کر آج تک مسلمان ہر تکلیف برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنے نبی کی غستاخی برداشت نہیں کر سکتا اور یہی وجہ ہے کہ اسلام باقی ہے مسلمان باقی ہیں اب اس گفتگو کے بعد آئیے میں اور آپ اپنے گریوان میں جھاکیں سوچیں کہ کیا جو یہودی بیٹھ کر یہ ریسرچ کر رہے ہیں اور جب یہ ریسرچ یہودیوں کو معلوم ہے عیسائیوں کو معلوم ہے کہ مسلمانوں سے مسلمانوں کا اپنے نبی سے جو رشتہ ہے اس رشتے کو ختم کرنا ہے یہ محبت اور یہ ول اور جوش ختم کرنا ہے تو بتائیے کیا انہوں نے کوشش نہیں کی ہوں گی بالکل کوششیں کی ہیں کرکٹ میچ فلمیں عورت کی تصویریں میوزک نشہ حیائی پہاشی اوریانی فیشن مال اور دولت کی نمائش فضول خرچیاں گناہ یہ جو مسلمانوں کی اکثریت کا حال ہے یہ اکثریت اس قدر گناہ میں پڑی ہے وہ ناموں سے رسالت کے لیے کیا سوچ سکتی ہے کرکٹ میچ پہلے بھی ہوتے تھے اور پہلے بھی اس کا دیکھنا حرام تھا اب بھی دیکھنا حرام ہے یہ بات یاد رکھیے گا دور ایسا آ گیا کہ بڑے بڑے اس گناہ میں مبتلا ہو گئے اور اب دور ایسا آ گیا کہ سچ بات کی جائے تو لوگ حیرت سے دیکھتے ہیں اچھا یہ بھی گناہ ہے میں آپ کی بات نہیں کر رہا معاشرے کی بات کر رہا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کھیل کی اجازت دی تو جو یہ ٹیموں کے میچ ہوتے ہیں یہ اس کھیل میں نہیں آتے اور یہ حرام ہے ان کا دیکھنا بھی حرام ہے اس کو سننا بھی حرام ہے لیکن آج اس حرام کام میں امت مبتلا ہو گئی بڑی بڑی اسکرینیں لگائی جاتی ہیں سنا ہے مجھے لوگوں نے بتایا کہ بعض جگہوں پر پارک میں یا دوسری جگہوں میں بڑی بڑی اسکرینیں لگتی ہیں بے پردگی ہوتی ہے اور ایک بھائی تو مجھے یہ بتا رہے تھے کہ جیسے ہی کوئی چھکا مارتا ہے کوئی چوکا مارتا ہے تو ایڈورٹائز شروع ہو جاتی ہیں میوزک آ جاتا ہے گندی عورتیں آتی ہیں یہ ایڈورٹائز کا سلسلہ جاری رہتا ہے یہ بدنگاہی اپنی جگہ پھر فضولیات میں پڑھنا نمازیں قضا ہو جانا جماعت چھوڑ دینا اور اگر نماز پڑھنی بھی ہے تو اس حال میں پڑھنی کہ نماز میں دل میچ پر لگا ہوا ہے میں نہیں سمجھتا کہ جو اس نشے میں مفتلا ہو چکا ہے وہ نماز پڑھتے ہوئے اس کا دماغ حاضر ہوتا ہوگا تو نماز پڑھتے ہوئے بھی اسی فکر میں ہوگا کہ نہ جانے اب کتنے رن بن گئے کتنے آؤٹ ہو گئے یہ ایک ایسا نشہ ہے اور میں آپ کو ایک بات کہہ دوں کہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی ناموں سے رسالت کا مسئلہ آیا ہمارے ملک میں اس مسئلے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میچ کا سہارا لیا گیا میچ کو پروموٹ کیا گیا اور لوگوں کو میچ پر لگایا گیا ان کی توجہ اس مسئلے سے ہٹے یہی ہو رہا ہے ممتاز حسین خادری کا مسئلہ آیا اس وقت بھی قوم کو میچ پہ لگا دیا گیا یورپ کے اندر خاکے بنے اور پوری دنیا کے اندر احتجاج ہو رہے تھے پاکستانی متحرک ہوئے تو ان کو بھی کھیل تماشوں میں لگا دیا گیا پھر یہ موبائل اس موبائل نے ہمارے نوجوانوں کو تباہ کر دیا آپ کہیں گے جی موبائل تو ضرورت ہے اور ہمارا بچہ موبائل لیتا ہے تو اس سے ہمیں فائدہ ہے رابطہ ہوتا ہے میں آپ کی ضرورت کا انکار نہیں کر رہا لیکن مجھے بتائیے کہ جس بچے کو ہم موبائل دے رکھے ہیں وہ بچہ اگر موبائل کا غلط استعمال کرے گا تباہ ہو جائے گا ماں باپ کو خبر بھی نہیں ہوگی کتنے تباہ ہو گئے کتنے تباہ ہو گئے یہ تجربہ ہمارے دوستوں نے کیا کسی کا موبائل لیا باپ کے سامنے بچے سے کہا بیٹا ذرا اس کا لاک تو کھول دے مجھے اب بچہ مروتن میں آ وہ مربت میں آگے اس نے لاک کھول دیا آگے گئے ان باکس پر بھی لاک آؤٹ باکس پہ بھی لاک ہر چیز پر لاک لگا رہا ہے کیوں لگا رہا ہے باپ کو خبر ہی نہیں اور نکال کر باپ کو میسج پڑھایا سنیں آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے ایسے والدین بھی ہیں کہ جو سر پکڑ کر زار و قطار رونے لگے ہم آپ بتائیے جس نوجوان کی یہ حالت ہو وہ صحابہ کرام والی مردوان کا جو جذبہ ہے اس جذبے کی کرن کیسے پائے گا بے حیا لباس ذرا دولت آ جائے تو گھر میں بے حیا لباس بھی شروع ہو جاتا ہے اور دین پر الٹے تبصرے بھی شروع ہو جاتے ہیں دین کا مزاق بھی اڑانا شروع کر دیتا انٹرنیٹ آج اسکولوں میں کوئی بھی کام دیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے انٹرنیٹ سے آپ یہ کر کے آئے انٹرنیٹ کا اگر غلط استعمال ہو جائے تو بڑے بڑے تباہ ہو جاتے ہیں اس وقت موقع نہیں ہے ورنہ ایک کالم نگار نے انٹرنیٹ کی تباہ کاری پر ایک کالم لکھا تھا اور اس کالم کا خلاصہ یہ تھا کہ چھ سال کا ایک بچہ جسے اس نے دیکھا تو اتنا ذہین تھا کہ وہ کالم نگار جو جس کی دنیاوی معلومات بہت ہیں اس اس نے کہا کہ اس کو مجھ سے زیادہ معلومات تھی اتنا ذہین اور پڑھنے والا بچہ تھا کہتے ہیں چند سالوں کے بعد میں نے اسے دیکھا تو وہ تباہ ہو چکا تھا ختم ہو چکا تھا اس کی ذہانت ختم ہو چکی تھی اس کا باپ رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں نے سمجھا کہ ہمیں دکیا نوسی نہیں بننا بیک ورڈ نہیں ہونا میں نے انٹرنیٹ بھی کھول دیا اور مکمل آزادی بھی دی ساری روپ ٹوک ہٹا دی تو یہ انٹرنیٹ کے ذریعے تباہی کی طرف چلا گیا اور یہ تو بات آپ جانتے ہی ہیں کہ جب چھری سے خطرہ محسوس ہو کہ بچے کو اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے تو کوئی ماں باپ بچے کو اس حالت میں چھری نہیں دیتے پھر آپ دیکھیں ہمارا تعلیمی نظام اس تعلیمی نظام میں صرف دنیا کی محبت صرف مال کی محبت یہود و نسارہ کی محبت کافروں کی محبت ڈالی جاتی ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں مجھے ایک بچہ بتا دیجئے کہ جو یہ کہے اسکول جانے سے پہلے اس کے رسول کم تھا اور اسکول جانے سے مجھے خوف خدا سے رونا آتا ہے تعلیم تو وہ تعلیم ہے علم تو وہ علم ہے کہ جس سے اللہ کا خوف پیدا ہو حضور کی محبت پیدا ہو تو مجھے بتائیے کہ تیرہ سال بچہ اسکول پڑھتا ہے اس کے بعد کیا وہ ولایت کے مقام پر پہنچتا ہے اسکول کا ماحول تعلیم صرف دنیا دنیا دنیا اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ اور اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں کہ اپنی اولاد کو بچا لیجئے یہ جو سوچ بن گئی کہ میرا بچہ پناہ کالج میں جائے بڑا نام ہے اس کا یاد رکھیے کہ وہ ماحول آپ کے بچے کو جب تباہ کر دے گا تو سر پکڑ کے روئیں گے ایسا بچہ کہ جس کو دینی تعلیم صحیح نہ ملے وہ اپنے ماں باپ کی کبھی عزت نہیں کر سکتا وہ اپنے ماں باپ کی فرمبرداری نہیں کر سکتا بڑھاپے میں اس کا سہارا نہیں بن سکتا تو کہ دنیا جتنے تعلیمی ادارے ہیں دنیاوی اعتبار سے ان کا حال یہ ہے کہ صرف خود غرضی سکھائی جاتی ہے مال کمانے کے ہنر سکھائے جاتے ہیں اور ساری تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہیں زندگی گزارنی ہے مال کمانے کے لیے بس نور حمزہ اسلامک کالج اپنے بچے کو داخل کرانے کی کوشش کریں اپنی بچی کو نور فاطمہ اسلامک انسٹیٹیوٹ میں داخل کرانے کی کوشش کریں پرانا عدیض کا نور ہوگا تو یہ ہمارے لیے قبر کا چراغ بنے گا ہمارے استاد محترم کی بات اب میں آخر کی طرف جا رہا ہوں اب میں آپ کی خدمت میں استاد محترم کی بات پیش کرتا ہوں ہمارے استاد محترم کو اللہ تعالی نے بڑا نوازا ہے آپ کی باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں لیکن باتیں کرنے والے تو بہت ہیں اندر سے بھی آپ کی وہی کیفیت ہیں یعنی جو عشق و محبت کی باتیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں زبان سے کہتے ہیں دل کی بھی وہی کیفیت ہے آپ نے ایک تقریر فرمائی عامر چیما کے بارے میں عامر چیما جب غستاخ پر حملہ کیا اور آپ کو قید میں ڈال دیا گیا آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے سختیاں کی گئیں آپ کو مارا گیا آپ سے پوچھا گیا کہ کس ایجنسی نے آپ کو کہا تھا آپ نے ایک ہی بات کہی کہ میرے نبی کی گستاخی ہوئی میں برداشت نہ کر سکا ایک افسر جو تفتیش کر رہا تھا اس نے عامر سیما سے کہا یہ کہ عامر سیما یورپ کے اندر پڑھنے کے لیے گئے تھے لیکن عشق کو محبت کی جو شمع تھی وہ روشن تھی اس نے کہا کہ کیا یہ بات سچی ہے کہ حضور کی گستاخی اس نے کی اسی لیے تم نے حملہ کیا عامر چیما نے کہا ہاں کہا کہ اچھا اب میں بھی حضور کی گستاخی کرتا ہوں اور اس نے بکواس شروع کی تو عامر چیما نے کہا آہستہ سے کوئی بات کہی تو یہ قریب آیا سننے کے لیے کہہ کے مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا تیرے ہاتھ پاؤں بنے ہوئے ہیں بول آپ کیا کرے گا جیسے ہی قریب آیا تو عامر چیما نے اس کے منہ پر تھوک دیا اور کہا یا رسول اللہ میں آپ کے استاد سے انتقام نہیں لے سکتا تھا میرے ہاتھ پاؤں بنے ہوئے ہیں لیکن میرا منہ کھلا ہوا تھا میں تھوک ہی سکتا تھا تو آپ کو شہید کر دیا گیا مار مار کے آپ شہید ہو گئے ہمارے یہاں کی حکومت حکومت پاکستان مشرف کی گورنمنٹ وہ امریکہ اور یورپ کو خوش کرنے کے لیے چاہتی یہ تھی کہ جنازہ کوئی بڑا نہ ہو جائے تو کبھی کہتے دوپہر کو میت آ رہی ہے کبھی کہتے شام کو آ رہی ہے کبھی کہتے رات کو آ رہی ہے کبھی کہتے راور پنڈی آ رہی ہے کبھی کہتے لاہور آ رہی ہے اور عامر چیمہ کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے لاکھوں افراد وہ دوڑتے دوڑتے راور پنڈی پہنچے انہیں خبر ملی لاہور آ رہی ہے لاہور آ گئے ہزاروں علما مشائق پیر شیخ الحدیث شیخ التفسیر بڑے بڑے علماء بڑے بڑے عابد زاہد اس ایک نوجوان جو بظاہر دنیاوی نوجوان تھا لیکن عشق رسول کے لیے جب اس نے قدم بڑھایا وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا تو وہ اس کے جنازے میں شرکت کے لیے بھاگ رہے تھے پھر جنازہ آیا کئی گھنٹوں کی تاخیر کے بعد استاد ساد محترم نے یہاں ارشاد فرمایا کہ جب جنازہ آیا تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا بڑے بڑے علماء مشاعر شیخ القرآن شیخ الحدیث کئی گھنٹوں سے دھوپ میں کھڑے تھے یہاں اگر جنازہ آ جائے اچانک سے مسجد میں تو مسجد کے امام صاحب بھی نہیں ہوتے تو جنازہ پڑھانے والا کوئی مولوی نہیں ملتا اور آپ کہتے ہیں اتنے علماء جمع ہو گئے کہ انتخاب مشکل ہو گیا کہ کس کو جنازے کے لیے آگے کیا جائے ایک سے ایک بڑا عالم ایک شیک بڑا محدث یہاں لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں پھول لیتے آنا پھول پھول مت جانا جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ چند پھول لے کر آ جاتے ہیں آپ نے کہا میں نے دیکھا کہ لوگ منو پھول لے کر آئے تھے قبر پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا قبر پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا شما بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا اور دنیا سے جا رہا ہوں چھپا کر کفن سے منہ افسوس کے بعد مرنے کی حیا آئی مجھے یہ تو عام لوگوں کا حال ہے رستا صاحب کہتے ہیں دیکھیں کسی کا انتقال ہو جائے تو لوگ چارپائی بھی نکال کر کسی غریب کو دے دیتے ہیں کمبل بھی بستر بھی صابن بھی یہ مرنے والے کی چیز سے وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں جو ہے ہم پر موت نہ آ جائے لیکن عامر چیما ایک عاشق رسول آپ کہتے ہیں کہ جب ایمبولنس آئی تو لوگ ایمبولنس کو چوم رہے تھے ایمبولنس کے ٹائر چوم رہے تھے پھر استاد صاحب نے ایک مثال دی کہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے میں اس کتاب کی گتے کو چوم رہا ہوں کتاب کے گتے میں تو یہ باتیں لکھی لگی ہیں اندر لکھی ہیں لیکن چونکہ گتے کو کاغذ سے نسبت حاصل ہو گئی تو گتہ بھی چوما جاتا ہے ایمبولنس کو نسبت حاصل ہوئی عامر چیما سے تو ایمبولنس بھی چومی گئی نہ وہ کوئی مولوی نہ کوئی عالم تھے نہ حافظ تھے نہ قاری تھے نہ پچاس حج کیے تھے نہ سو عمرے کیے تھے نہ پانچ سو مسجدیں بنائی تھی نہ پانچ لاکھ مرید تھے اقبال کہتے ہیں دل عشق او توانا می شبت خاک ہم سوریا می شبت کہ رسول اللہ کے عشق سے دل مضبوط ہوتا ہے اور یہ خاک دل تو خاک کا بنا ہے مٹی کا بنا ہے لیکن اگر اس میں اس کے رسول آ جائے تو یہ سوریا تک پہنچ جاتا ہے دیدار کے لیے لوگ ترس رہے تھے یہاں پر اگر کسی کی میت کے متعلق کہا جائے آخری دیدار کر لو تو پانچ منٹ میں سب لوگ کر لیتے ہیں کہتے ہیں کئی ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ دیدار کے ترس رہے تھے اور رو رہے تھے کہ آمر چیمہ کا دیدار ہمیں نصیب ہوگا کہ نہیں بڑے علماء مشائق یہ سب کیا ہے حضور کی وفاداری کا صدقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جبر و قہر نہیں یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں پانی ایمبولینس کو جو چوم رہے تھے ٹائر کو چوم رہے تھے اس پر استاد صاحب نے ایک شیر پڑا یہ تو تیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ اب ایمبولینس میں نماز جنازہ پڑی گئی ایمبولینس میں میت رکھی گئی نماز جنازہ ہو گئی اب کہا گیا کہ اب میت نہیں نکالی جائے گی لوگوں نے کہا میں تو کندھا دینا ہے لاکھوں لوگ ہیں کیسے کندھا دیں گے استاد صاحب کہتے ہیں لوگ ایمبولینس کے نیچے لیٹ گئے اگر کندھا نہیں دینے دو گے تو ہماری ہماری لاشوں کے اوپر سے ایمبولنس گزاروں پھر ان کی میت کو نکالا گیا بڑے بڑے بانس لگائے گئے آپ نے کندھا دیا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم میت کو کندھا دیتے ہیں اور اگر افراد کم ہوں تو تھوڑی دیر میں کندھا تھک جاتا ہے حدیث میں یہ ہے کہ میت کے ساتھ چالیس قدم چلیں چار میت کے کنارے ہیں ہر جگہ پر دس قدم چلیں لیکن لوگ دو دو قدم چل کے فارغ ہو جاتے ہیں اگر بس زیادہ دور کھڑی ہو تو لوگوں کے کندھے جو ہیں وہ تھک جاتے ہیں صاحب نے کہا کہ میں نے خود یہ منظر دیکھا عاشق رسول کا جنازہ ہے بڑی دھوم سے نکلے آپ نے کہا میں نے یہ منظر دیکھا کہ جب کندھا دینے کے لیے میت کو باہر نکالا گیا تو میت ہوا میں معلق ہو گئی اور کسی کے کندھے پر نہیں آئی کہتے ہیں کہ یہ تصویر جب بنی تو دو ہزار پانچ کی یہ سب سے خوبصورت تصویر قرار دی گئی کہ لوگوں کے کندھے پر عامر چیمہ کا بوجھ نہیں تھا جو رسول اللہ کا عاشق ہو اس کا بوجھ رسول اللہ ان لوگوں پر آپ ڈالنا پسند نہیں فرماتے آپ نے فرمایا اس موقع پر زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی مطلب پیارے بھائیوں اصل تو زندگی یہی ہے جہاں تک ہم ریلی میں نکلنے کا تعلق ہے لوگ بسا کہہ دیتے ہیں بھائی ریلی میں نکلنے کا کیا فائدہ تو ہماری مثال ایسی ہے جیسے چڑیا ایک بوند پانی لے کر نمرود کی آگ میں ڈال رہی تھی ایک بوند پانی سے آگ تو نہیں بجھتی لیکن چڑیا اپنا نام آگ بجھانے کی کوشش کرنے والوں میں لکھوا رہی تھی تو ہم بھی ناموں سے رسالت میں ناموں سے رسالت کے تحفظ کے لیے نکل کر چند قدم چل کر اپنا نام بھی ان عاشقوں میں لکھوانے کی کوشش کر رہے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ جب انتیس ستمبر کو ریلی نکلی تو اس ریلی میں ایسی روحانیت تھی ایسی رقت تھی انہوں نے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے اور ایک روحانیت کی وہ فضا تھی صاف ظاہر ہو رہا تھا ناموس رسالت کے تحفظ میں یہ نکلنا مکین گنبت خزرہ کے دربار میں قبول ہو گیا ہے کہ وہاں سے نظر کرم ہے اگر ہم اس موقع پر بھی ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے نہ نکلیں اور اس موقع پر بھی اگر ہم فحاشی اوریانی بے حیائی بے پردگی گناہوں کی گندگیوں سے نہ نکلیں اس موقع پر بھی اگر ہم اپنی اولاد کو اسلام کا مجاہد نہ بنائیں تو پھر توف ہماری زندگی پر امام مالک سے ہارون رشید نے پوچھا کہ اگر رسول اللہ کی کوئی غستاخی کر دے تو کیا حکم ہے تو آپ نے فرمایا اگر امت مسلمہ کی موجودگی میں کوئی رسول اللہ کی غستاخی کر دے تو اس امت کی زندگی بیکار ہے بھائی ہم اپنا مقصد حیات یہ بنا لیں اور میرے ساتھ مل کر کہیں میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ زور سے کہیں میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ یہ ہمارا عزم ہو اور یہ ہم عزم کر لیں کہ جب بھی لبیک یا رسول اللہ ریلی نکلی جب ہمارے علماء و مشائق نے کال دی تو ہم انشاءاللہ اللہ ناموں سے رسالت کے تحفظ میں ضرور نکلیں گے انشاءاللہ تعالی ہمیں افسوس ہے یا رسول اللہ ہمیں افسوس ہے یا رسول اللہ ہم شرمندہ ہیں آپ کے گستاغ زندہ ہے شرمندگی کے ساتھ کہیں یا رسول اللہ ہم شرمندہ ہیں آپ کے گستاغ زندہ ہیں یا رسول اللہ ہم شرمندہ ہیں آپ کے گستاخ زندہ ہیں یا رسول اللہ ہم شرمندہ ہیں آپ کے گستاخ زندہ ہیں یہ ایک عنوان ہے جو ہمیں ہمیں بیداری پیدا کرے گا انشاءاللہ شاء المبارک کو پینافلیکس آ جائیں گے جس پر یہ عبارت لکھی ہوگی اور ساتھ میں یہ دعا بھی ہوگی یہ عرض بھی ہوگی کہ یا رسول اللہ جس کے گھر میں یہ لگ جائے اس کی آپ شفاعت فرمائیں تو آپ یہ پینافلیکس لیجئے گا اپنے گھر میں لگائیے گا بار بار نظر پڑے گی تو دل میں بیداری پیدا ہوگی تو آئیے ہم آخر میں یہ نیت کریں اب ہمارا چہرہ حضور کی محبت والا چہرہ ہوگا یہ عیسائیوں والی شکل نہیں رکھیں گے ہم حضور کی محبت میں حضور کی پسند داڑی شریف کو اپنے چہرے پر سجائیں گے خواتین یہ نیت کریں کہ بے پردہ عورت رسول اللہ کو پسند نہیں ہے تو ہماری بہنیں یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ وہ شرعی پردہ کریں گے ہمارے بھائی یہ نیت کریں کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے ہماری بہنیں بھی نگاہوں کی حفاظت کریں ان کی جو پروڈکٹس ہیں ان کی جو مصنوعات ہیں ان کا بائک آؤٹ کریں جتنا ہو سکے مجبوری الگ چیز ہے لیکن جتنا ہو سکے ان سے بچنے کی کوشش کریں کیونکہ اگر ایک روپے کا بھی ہماری طرف سے انہیں فائدہ پہنچتا ہے یہ بات ایک عاشق کے لیے مناسب نہیں ہے غیر ملکی ریسٹورنٹ اب کے ایف سی اور دیگر جتنے بھی ریسٹورنٹ ہیں اب معلومات حاصل کر لیں جو ریسٹورنٹ غیر ملکی ہیں ان کے پیسے یہودیوں عیسائیوں کو جا رہے ہیں ان میں کھانے سے اجتناب کریں پیپسی ہے اور اس طرح کی چیزوں سے اجتناب کریں گوگل یوٹیوب ٹیوب یاہو یہ سارے یہودیوں کے انجن ہیں یہودیوں کی ویب سائٹس ہیں ان کا بائک آؤٹ کریں اور خاص طور پہ گوگل اور یوٹیوب تو یہ وہ خبیص ویب سائٹ ہے کہ جس نے وہ غستاخی والی فلم چلائی اور آج تک وہ چلا رہا ہے ال الحمد اس تحریک سے انہیں بڑا زبردست نقصان پہنچا اور تیس لاکھ افراد نے گوگل اور یوٹیوب کو استعمال کرنا چھوڑ دیا آپ کو معلوم ہے اخبار میں خبر آئی کہ روزانہ لاکھوں ڈالر کا انہیں نقصان ہو رہا ہے تو اگر سارے مسلمان ان چیزوں کو چھوڑ دیں تو یہ کم از کم اور بات نہیں تو اپنے نقصان کی وجہ سے یہ غستاخی سے باز آ جائے اور آخر میں یہ عرض ہے کہ ہر جمعت المبارک کو رات ساڑھے نو سے گیارہ بجے تک نور قرآن نشش باہر شریعت مسجد میں ہوتی ہے ہم نور قرآن سے منور ہوں انشاءاللہ اللہ تعالی ظاہر و بات روشن و منور ہوگا آخر میں دعا کریں کہ ہماری زندگی ایسی ہو جائے کہ حضور سے وفاداری میں گزرے کہ زندگی محبوب سے وفا کے بغیر زندگی فضول ہے اے اللہ تو ہمیں ایک پاکیزہ زندگی عطا فرما حضور کی محبت میں حضور کے عشق میں اور حضور کی وفاداری میں ہمیں جینا اور مرنا نصیب فرما آمین سما آمین بجاہ ہند نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم